ہاں نہیں تو اس نے کہا نا اہل حدیث کو بریلوی بنا کر نکاح کرے پھر آ, آخری میں کیا لکھا اس نے اتو تجدیدی ایمان نہیں کرے تو بریلوی کیسے ہوا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ بے دین ہے تو جب تک وہ تجدیدی ایمان نہیں کرے گا ہمارے مذہب میں کیسے آئے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ بریلوی اہل حدیث کا مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان پر ہمارا الزام یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی پہلے تو اس کو ہٹائیں سو برس سکتے تو وہ نہیں ہٹا سکے ابھی تک یہ مسئلہ کہ ان حضرات پر چاہے علماء دیو من علماء اہل حدیثوں اور دوسرے مکتب فکر کے ان پر ہمارا الزام یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی مثلاً آپ بنس روڈ چلے جائیے ایک کتاب ہے تقویت الامان اہل حدیث مکتب کی چھپی ہوئی آپ لے کر آئیں میں اس میں آپ کو نکال کر دکھاؤں گا اس کتاب میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایسی عزت کی جائے جیسے بڑے بھائی کی ہوتی بلکہ اس میں بھی تقصیر کی جائے اس میں بھی کمی کی جائے یہ ہے اور لکھا کہ نبی پیر پیغمبر امام بھوت پری یہ سب اللہ کے شان کے آگے ایک جیسے کیا یہ ہے انبیاء کرام کی حیثیت کے بھوت اور پلیت ماض اللہ اور انبیاء کرام جو ان کی حیثیت دیکھ جیسے اور یہ بھی لکھا کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے یہ بھی اس کتاب میں موجود ہے اب بتائیے جب ان کی بنیادی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو ایسا آدمی سے ہم کیسے نکاح کریں ایک بار دوسری چیز کیا ہے توبہ کا مسئلہ آئیے اس میں شک نہیں کہ یہودی اور نصارہ یا تادیا نے یہ توبہ کر لے باقی اس کی توبہ مان لی جائے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہم کہیں گے نہیں تیری توبہ قبول نہیں ہم کون ہے توبہ قبول کرنے والے اللہ اس کا رسول جس کی توبہ قبول کرے اس کی توبہ قبول ہے مگر تجربات کیا ہے وہ یہ ہے جیسے حضرت ابو موسا عشری رضی اللہ عنہ یمن کے قاضی تھے ایک آدمی کے متعلق حضرت عمر فاروق کو انہوں نے خط لکھا کہ یہ برگشتہ ہے لیکن اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب یہ مسلمان ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم ردیہ اللہ نے فرمایا کہ تین مہینے تک انتظار کیا جائے یہ اپنے کیے پر پشیما اور اب اس نے جو مذہب اسلام قبول کیا اس پر یہ بات ہے یا نہیں تین مہینے کے بعد حضرت ابو موسا آشری نے پھر خط لکھا یہ امیر المومنی اب اس کے تمام معاملات درست ہو گئے فرما ٹھیک ہے اب اس سے معاملات کرنا تمہارے لئے جائز ہے اب کوئی آدمی اگر ابھی میں میرا خالق کوئی ایک ہفتہ نہیں ہوا ایک ساپ پرچا لے کر کے آئے انہیں بتایا کہ بھئی وہ شیعہ لڑکا تھا اس کے باپ دادا سب شیعہ تھے اور یہ ہماری بچی کا نکاح ہو گیا یہ ہماری بچی کو مجلس میں لے جاتے ہیں بظاہر سننی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں باپ اس کے اماں جو ابھی بھی ایمان باڑے جاتے ہیں دارالمجدیا میں جب میں بیٹھتا تھا تو کسی نے نکاح کر دیا اب وہ لوگ آ گئے کنلے صاحب اس نے تازی کے سامنے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن اب بھی باڑے جاتا تو کچھ صبر کریں تین مہینے تک واقعی وہ مسئلہ کے اہل سنت پر قائم ہے باقی اس نے توبہ کر لی توبہ کا اثر اس کی ذات سے ظاہر <coughs> ہے یا نہیں اب اس صورت میں نکاح کیا جائے ورنہ ہم نے اپنا جو تجربہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں نے بظاہر قاضی کے سامنے کلمہ پڑھ لیا توبہ بھی کر لی اور اس کے بعد پتہ لگا کہ پھر امام باڑے جا رہے ہیں پھر اپنے جناب وہاں جا رہے ہیں وہ چیز جو دل میں ہے وہ ان کے نکلی نہیں تو ایسی صورتوں میں پرہیز کرنا چاہیے اور میں نے آپ کو کئی حدیث بیان کی جس کو امام اکیلی نے بیان کیا فوض علیہ السلام نے فرمایا بےدی مد مظموں سے بلا تو کہ ہو ہم ان سے نکامت کرو کبھی کبھی پوری نسلیں خراب ہو جاتی اس جیسے مشہور ہے نا اب نے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دی ایک خاندان میں آ جائے سب کو لائن سے لگا دے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آگے بڑھے